کو اپنے آزماتا ہے الحمد اللہ رب المین و سلاۃ وسلام سعید المرسلیم اما بعد فاعوذ من مین توم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام تو علی رسول اللہ علی صحابی قیا حبیب اللہ تو السلام علیکم واحلہ علی کبا صحابی قیا نور اللہ یا <تصفح> نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے سبحان الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ آل تعالی آل علی آلہ محمد و علی الیہ و اصحابہ و بارک و صلیم پیٹھی پیٹھی اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر ایک مرتبہ پھر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم قرآن آیات پر مشتمل دعاؤں اور احادیث مبارکہ میں وارد دعاؤں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بزرگاندین دین محمد اللہ المبین کے اقوال اور ان, کی ان کے مدنی پھولوں سے بھی اپنے دامن کو بھرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں روحانی علاج حاصل کرتے ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے مدنی التجا ہے اس پورے سلسلے میں ہمتن گوش ہو کر تشریف رکھی انشاءاللہ شاء ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی قبل اس کے کہ ہم آج کے اس سلسلے میں ریکارڈ سوالات شامل کریں نظر بد لگ جائے تو اس وقت اس کا کیا علاج ہے وہ سن لیتے ہیں اور ساتھ ہی آئندہ کے لیے نظر بد سے بندہ بچ جائے اس کے لیے بھی وہی دعا انشاءاللہ ہم سنتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پاراس سورت القلم کی بد سے بچنے کے لیے ایک سیر ہے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑ کر دم کر دی جائے انشاء اللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا تو اسی روحانی علاج کے ساتھ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاء اللہ آج کے سلسلے کا پہلا سوال ہم شامل کرتے ہیں محمد یونان سے دو رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا چینل اتنا اچھا ہے اور اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہو آپ کے چینل پر اتنی زیادہ ترقی کرے اللہ تعالیٰ برکت دے ہم دیکھتے اتنی خوشی ہوتی ہمیں دیکھ ہم صبح شام یہی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم کرے بہت زیادہ رحمت کرے है हम ہے ہم صبح شام یہی دیکھتے ہیں چینل اور یہی دعا کرنا چاہتے ہیں اللّہ تعالیٰ سب کو سیٹ دے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ان شاء اللہ اپنے چینل اپنے بھائیوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ روزگار نہیں ہے بس طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے میں فیکٹری کو بھی کام کرتا تھا کام نہیں ہے یونان سے محمد نعیم بھائی ہمارے اس سلسلے میں سوال ریکارڈ کروایا تھا نعیم بھائی نے الحمدللہ للہ مدنی چینل کے حوالے سے بڑے اچھے تأثرات بھی پیش کیے اور الحمد یونان میں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں الحمد مدنی چینل کی دھوم دھام ہے اور الحمد مدنی چینل پر جو مدنی چینل دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل اور امیر اہل سنت کے فیضان سے کسی ترقی عطا فرمائی کہ حسن حسن حسن الحمدللہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ الحمدللہ ہم تقریبا سارا ہی دن مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کا امیر علیہ سنت جب بھی کوئی اس طرح کی سوال ریکارڈ کرواتا ہے اور اپنے تاثرات اس انداز سے دیتے ہیں تو امیر علیہ سنت ان کا دل بڑھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ تو امیر علیہ سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی مدنی چینل کی حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے پر ان کا سوال تھا کہ ان, کے ان کو روزگار نہیں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے دباؤ سے رہتا ہے روحانی علاج نعیم بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزگار بقد کفایت جلد فرمائے آمین اور روزگار کے اسباب بھی مہیا فرمائیں نعیم بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ ہر قسم کی حاجت کے لیے بعد نماز اثر آنکھیں بند کر کے اور قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا, یا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیں اور پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگی جیسے ہی ادان مغرب شروع ہو تو ادان مغرب کے شروع ہوتے ہی اب دعا یہ ختم کر دیجیے اور یاد رکھیے کہ جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے جو عمل ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ بعد نواز افسر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہیے جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے اور روزانہ بھی چاہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مگر صرف نمازی ہی یہ عمل کریں اور جب یہ عمل آپ کر رہے ہوں تو اس عمل کے دوران اول و آخر اور درمیان میں بھی چند بار درد پاک بھی پڑھ لیجیے ان شاء اللہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی شاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے جہاں پر میں روزگار کے لیے جاؤں وہاں پر بھی کامیابی حاصل ہو تو اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں یا روزگار کے حوالے سے کہیں پر بات کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو چاہیے کہ جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمس اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے وہ حاکم یا افسر جو بھی ہے وہ انشاءاللہ آپ پر مہربان ہوگا اور انشاءاللہ روزگار کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے گھبراہٹ رہتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے جب بھی گھبراہٹ کیسی کیفیت ہو طبیعت میں گرانے سے محسوس ہو دل گھبراتا ہو تو پارہ انیس سورت الانفال انفال کی آیت نمبر 11 پارہ نمبر نو پارہ نمبر نو سورت الفال کی آیت نمبر 11 بسم اللہ قلو بکم ویوسب اسی آیت کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے پارہ نمبر نو سورت الانفال کی آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی بلا کلو بکم ویوسب اور دوسری آیت بھی ہے پارہ نمبر تیرہ صورت الرعد کی آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمٰن, الرحمن قلوب یہ دونوں آیتیں مبارکہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ سوجل اس کی برکت سے دل کی گھبراہٹ بھی جاتی رہے گی اور انشاءاللہ شاء کو سکون محسوس ہوگا اور بوجھ والی جو کیفیت محسوس کرتے ہیں آپ تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اب یہ دونوں آیت مبارکہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور دونوں آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجیے ان شاء گھبراہٹ والی کیفیت یہ جاتی رہے گی اور کیوں نہ جائے جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی ہے الا بذکر اللہ ذکر کے دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے قرآن پاک آیتوں کے اس روحانی علاج کو اختیار کر لیں گے تو انشاء اللہ اس کی برکتیں پائیں گے صلو جیسا کہ ہم نے سنا کہ ہمارے سلسلوں میں روحانی علاج کے سلسلے میں آڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں تو آئیے آج کے سلسلے کے پہلے ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں ساتھ میں دیکھتے بھی ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے درج اس کے لیے کوئی وظیفہ یا ارشاد محمد نواز بھائی نے سبز پور سے یہ جی سبز پور غالباً یہ ہمارا تنظیمی نام ہے اور اس کا گورنمنٹ کا نام شاید کچھ اور ہے ہری پورا ہری پور جی تو یہ سبز پور جو گورنمنٹ نام ہری پور ہے تنظیمی طور پر سبز پور یہ نام رکھا گیا ہے تو اس میں یہاں سے ہمیں نواز بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا ویڈیو سوال درد سر کا روحانی علاج انہیں بتا دیا جائے نواز بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ, کے, آپ کو درجۂ شفات میں تفسیر قبیر جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر آہل کی کتاب گھریلو علاج میں منقول ایک مدنی بہار سنیے ان شاء اللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا چنانچہ قیصر روم یعنی سلطنت روم کے جو بادشاہ سلاطین ہوتے تھے انہیں قیصر کہا جاتا تھا انگلش میں انہیں سیزر کہا جاتا تھا جس طرح یہود کے بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے ریمسس اس طرح یہ یہ وہ کہلاتے تھے ان کو سیزر کہتے تھے یا پھر قیصر کہا کرتے تھے تو قیصر روم اس نے امیر المنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خط لکھا کہ مجھے دائنی درد سر کی شکایت ہے اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجیے حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی پیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافور ہو جاتا اور جب سر سے ٹوپی اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا اسے بڑا تعجب ہوا آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا وی سی مٹی اس بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ جو انہوں نے حکایت سنائی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو درد سروں وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت وہ پائے گا اچھا اب لکھ کر یا لکھوا کر تو یہ ہم نے سن لیا اب لکھیں تو کس انداز سے لکھیں کیونکہ یہ ہماری عام اردو تو نہیں ہے یا عام ہمیں رومن میں جو لکھتے ہیں اس انداز کی تو ہم نے لکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو اس کو لکھنے کا بھی طریقہ ہے وہ بھی سن لیجئے ان سیاہی مثلا بول پوائنٹ سے یہ جی لکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہ ہاں یعنی بسم باسین میم اس میں جو میم ہے اس کے میم کا دائرہ اسی طرح اللہ اس میں جلالت اس میں ہا جو ہے اس کا دائرہ اسی طرح الرحمٰن اس میں جو میم ہے اس کا دائرہ اور اسی طرح الرحیم اس کے میم کا دائرہ یہ دائرے تمام کے تمام کھلے رکھے جائیں اور تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے حرف کا دائرہ کھلا ہو یعنی اس طرح مثلا ق و ہا ہ یا آپ اسکرین اس پر ان الفاظ کو دیکھ بھی رہے ہیں ان حروف کو کہ جس کے دائرے ہوتے ہیں فعد مود واو میم فا وغیرہ تو یہ ان سب کے دائرے یہ کھلے رکھنا یہ ضروری ہیں اسی طرح اعراب لگانا یہ ضروری نہیں لکھ کر موم جامع اب موم جمع کیسے کیا جائے تو اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے کہ موم میں تر کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا اس پر لپیٹ لیجئے یا اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجئے یہ بھی موم جمع کے قائم مقام ہو جائے گا پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجیے اور سر پر باندھ لیجئے جن کو امام شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امام شریف کی ٹوپی میں سی لیں اسی طرح اسلامی بہنیں دوپٹے یا برکے کے اس حصے میں سی لیں جو سر پر رہتا ہے اگر اعتقاد کامل ہوگا تو ان شاء اللہ درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے بعض اوقات مرد وہ سونے کی ڈبیا میں تعویز پہنتے ہیں تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خا اس میں تعویز ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا نا جائز و گنا ہے جائز نہیں ہے اس کے لیے مرد کے لیے اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو اگرچہ اللہ کا مبارک نام یا کلیمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو اس کا پہننا بھی مرد کے لیے ناجائز ہے عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویز پہن سکتی ہے یہ چند وہ باتیں تھی جو تعویزات کے تعلق سے بیان کی گئی اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے جیسے ہم ابتدا میں سنتے ہیں کہ اہم مدنی پھول کو لکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان اہم مدنی پھولوں میں سے ہے کہ جو بارہا کام آنے والی چیزیں ہیں تو اس کو لکھ لیجئے اگر نہ لکھ سکے ہوں تو یہ ہمارا سلسلہ ریپیٹ جب چلے تو اس میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ شاء اس کو سن لیں گے لکھ لیں گے تو یہ سمجھنا بھی آسان ہوگا اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نواز بھائی کو خصوصاً اور سب کو جن کو درد سر کا مرض لاحق ہے سب کو شفا کا اور صحت نافعہ عطا فرمائے آمین, امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم آئیے کور سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جناب میں محمد اعظم فرانس پیرس سے بات کر رہا ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی دل میں چلتا ہوں کسی کام کے لیے یا جس کام کی طرف آگے پاؤں بڑھاتا ہوں آگے سے ناکامی ہوں بڑا پریشان ہوں جی مجھے کوئی وصیفہ بتا دیں خدا حافظ محمد آزم بھائی فرانس پیرس سے انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے خلاصا یہ کہ ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے آزم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے آمین آمین اور آمین آمین آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات بھی اطاف فرمائیں آپ کے لیے ایک حدیث مبارکہ سے روحانی علاج پیش خدمت ہے سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے لہذا اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے نہیں تو کم از کم دل ہی دل میں اللہ تبارک وطالی کی بارگاہ میں کامیابی <تصفح> کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں <تصفح> اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے باب فیضان اولاد میں ہیں کہ جو یا مک تدیرو یا مک تدیرو یا مک تدیر بیس بار نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی تو, اللہ تو, اللہ تو اللہ آزم اللہ بھائی آپ بھی نیند سے بیدار ہونے کے بعد بیس مرتبہ یا مفت پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے مارا نام شمس رفیق کیا میں نکیال چاہنا ہے ہاں مارے امی گھوڑے درد ہے چھ سات سال تو درد ہے اگر کوئی روحانی علاج ہے تو دسو شمس بھائی انہوں نے والدہ کیوں کو گھٹنوں میں درد ہے یہ ویڈیو سوال ریکارڈ کروایا تو انہیں روحانی علاج بتا دیجیے شمس رفیق بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے آمین دعوت اسلام کے شاہ دارے ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج میں سے اس کا علاج پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر دروشریۃ الفاتحہ یعنی الحمد رب العالمین الرحم الرحیم مالک یوم الدین یہ والی سورہ مبارکہ مکمل ایک بار اور پھر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں دعا یہ ہے اللہم اذهب انی سوء ما اجدو دوبارہ سن لیجئے اللہم اذهب انی سوء ما اجدو سہبارہ بھی سن لیجئے اللہم اذهب انی سوء ما اجدو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ وجل مجھ سے مرض دور فرما دے اور اگر کوئی دوسرا پڑھ کر دم کرے مثلا آپ اگر اپنی والدہ پر یہ عمل کرنا چاہیں تو انی کی جگہ والدہ صاحبہ کے لیے ان کہیے اور آخر میں ما اجیدو کے بجائے ما تجیدو پڑھیے اور اس کا مدت علاج تا حصول شفا مثلاب اگر آپ کی والدہ پڑھیں گی تو یہ پڑھیں گی اور اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے یہ عمل تا حصول شفا کرتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ ارز گھٹنوں کا در جاتا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ الحمد للہ دعود اسلامی کے مدنِ ماحول کی برکتیں ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے اسی روحانی علاج میں سنا کہ اگر آپ نے خود پڑھنا ہے تو اس انداز سے پڑھنا ہے اگر آپ کی والدہ اپنے مرض میں شفا کے لیے پڑھیں گی تو ان کو اس انداز سے پڑھنا ہے یعنی ایک چیز جو دو چار پہلوؤں سے بیان کرنا کرنے کی صورت میں سمجھنے والے کو سمجھنا آسان ہو جائے اور اس روحانی علاج کو اختیار کرنا آسان ہو جائے تو وہ انداز بیان کیا جاتا ہے اور الحمد یہ سب امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ امیر اہل سنت کئی مقامات پر مدنی چینل دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا یہ انداز رہتا ہے کہ بہت زیادہ کھول کھول کر اور بہت زیادہ سہل انداز میں بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ کوشش کر کے بات اپنی سمجھاتے ہیں اور واقعی امیر اعلی سنت کا یہ فیضان ہے کہ الحمد للہ ہم اپنے سلسلوں میں بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی تربیت سے کما حق کو ہُو فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک کا تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم شمس بھائی کو علاج بھی بتا دیا گیا آئیے ایک اور ایک آڈیو سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو صلو اللہ صلو اللہ تعالی جی سفیم سے بات کر رہے ہیں محمد نواز مانگ مہاراج میں جاتا ہوں میرا کام کوئی سیدھا نہیں ہو رہا پیر آگے کرتا ہوں تو پیچھے دو پیر پیچھے آتا ہے ٹرین کام نہیں کرتا پیپر میں پاس نہیں ہے دوسری بات یہ کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہے یہ نواز بھائی اسپین سے تھے ہر کام میں ناکامی رکاوٹ پریشانی نواز بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں اور آپ کے حق میں بہتر فرمائیں آپ کے لیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں چاہے تو آپ اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے مکتبۃ مدینہ کی مطبوع مدنی پنج سورہ کے مطبوعہ مدنی پنسوڑہ کے باب فیضان اولاد میں ہیں جو شخص یا اخیرو یا اخیرو یا مخیرو سو بار ہر روز پڑھ لیا کرے تو ان اس کے سب کام پورے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو آپ اللہ اللہ نے روزانہ یا و اخیرو سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ زبل تمام جائز کام پورے ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور روحانی لاجگی سماعت فرما لیجیے یا نا فیو یا نہ یا بیس بار جو کوئی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا تو اس روحانی لاج پر بھی آپ عمل فرمائیے انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور بدھ کے دن کے حوالے سے تو بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جو کام بدھ کے دن شروع کیا جائے تو وہ کام ضرور پایا تکمل تک پہنچتا ہے الحمدللہ اور الحمد للہ جامعہ فل میں جہاں درس کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو بھی کتاب شروع کی جاتی ہے اور الحمدللہ للہ کے دن سے ہی شروع کی جاتی ہے اللہ اس کے علاوہ اور ہر روز یعنی روزانہ روز مرہ کے جو جو نیک اور جائز کام ہے تو نیک اور جائز کام کو کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ شاء ضرور کہہ دیا کریں انشاءاللہ اللہ اس کے برکت سے اس کام میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی مثال کے طور پر انشاء اللہ زوجل اگلے سال میرا اپنے باپا جان کے ساتھ سفر حج کا ارادہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اب میں نے اس ارادے پر انشاء اللہ کہہ دیا تو اس ان شاء لینے کے برکت سے اس کام میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور بہت آسانی کے ساتھ وہ کام جلد پورا ہوگا انشاءاللہ اللہ علاوہ ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں جیسا کہ اس ماہ میرا دعوت اسلامی کے تین روزہ سنتوں کی تربیت کے لیے جو قافلے سفر کرتے ہیں تو تین دن کے مدن قافلے میں سفر کرنے کا ارادہ ہے تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا تو اس بات کے ارادے پر میں نے انشاءاللہ شاء کہہ دیا ان انشاءاللہ اس کام میں یعنی مدنی قافلے کے سفر میں انشاءاللہ جو جو مشکلات آنے والی ہوں گی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ زواجل عشان زواجل عشان کہنے عشان کے بعد ایک شاء اللہ ذہن میں ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مطلبی شریف میں لکھی ہے وہ حکایت ایک شخص وہ بازار چلا راستے میں اس کا دوست مل گیا پوچھا کہاں چلے تو کہا کہ میں سواری کا جانور لینے کے جا رہا ہوں اچھا تو آپ یہ تو کہیں ان میں سواری کا جانور خریدنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ رقم میرے پاس موجود ہے میں گھر سے چل پڑا ہوں سواری کا جانور لینے کے لیے تو اس میں ان اللہ کہنے کی کیا حاجت ہے تو اس دوست نے اس سے دان چھوڑائی بہرحال وہ چلا بازار پہنچ گیا ایک جانور اس کو پسند آ گیا سمجھ میں آ گیا اس کے سودا بھی کر لیا لیکن جب جیب میں آ ڈالا تو رقم غائب تھی جیب سے بڑا جیب کر چکی تھی ان کی اب وہ بےچارا منہ لڑکا ہے واپس لوٹا. تو دوست واپس مل گیا اتفاق سے اور جناب بھائی کیا حال ہے خیریت ہے کہاں ہے سواری کا جانور تو اس نے بڑی ان شاء انشاءاللہ میں بازار تو پہنچ گیا تھا ان شاء میں نے جانوری ہی کر لیا تھا تو انشاءاللہ جب سودا کر لیا جیب میں آ ڈالا انشاءاللہ رقم غائب تھی تو یہ انشاءاللہ پھر مزید بہت زیادہ ہو گئے تھے تو یہ تو مولانا روم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک اس طرح کی حکایت بیان کی اور اس میں دیکھا جائے تو ہمارے بزرگوں نے اس حکایت کو بیان کر کے اس کے بعد درس یہی دیا کہ ہر نیک اور جائز کام کے لیے ہمیں جو آئندہ کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور یہ انشاء اللہ کہنا یہ تو آئندہ کے جائز کاموں کے لیے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ بندہ یہ کہہ لے اور اسی ضمن میں چونکہ انشاء اللہ کی بات نکلی ہے تو ذوال یہ اللہ تبارکا بطاللہ کہ ایک نیک بندے گزرے ہیں اور ولایت کے شرف سے یہ سرفراز ہوئے ہیں قرآن پاک میں ان کے واقعے کو ذکر کیا گیا سورہ کہف میں تو اسی اسی واقعات میں جو تین واقعات ان کے تین اسفار بیان کیے گئے تین سفر بیان کیے گئے ان تین اسفار میں سے پہلا سفر اور دوسرا سفر ان کا ایک تو مغرب کی طرف تھا پھر دوسرا مشرق کی طرف تھا اور اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے شمال کی جانب سفر فرمایا تو وہ واقعہ چونکہ انشاءاللہ اللہ کی بات گزری ہے تو اسی تعلق سے ہے توجہ کے ساتھ سنی یہ جاجوج ماجوج کا واقعہ ہے اور سن کر انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ کہنے, کہنے کی برکات بھی ہمیں سامنے نظر آئیں گی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یعنی ذوالقرنین نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان صدائین اس مقام پر پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل با بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذوالقرن سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے اب یاجوج ماجوج کون ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے آدمی اور جنگلی جانوروں یہاں تک کے سانپ بچھو اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے حضرت ذوالقرن سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ازا رسانیوں سے بچائیے اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی حضرت ذوالقرن کو پیشکش کی حضرت ذوالقرن نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد یہ قرآنی واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی یہ سد سکندری بھی کہلاتی ہے قرآن پاک کی سورہ کاف میں اس کا پورا باقاعدہ ذکر ہے اب یہ سد سکندری اتنی طاقتور اور مضبوط اور مستحکم بنیادوں والی دیوار ٹوٹے گی کب اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑیں گے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ اللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ اللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا اور دیوار ٹوٹنے کے بعد یا ماجوج نکل پڑیں گے زمین میں ہر طرف اتنا فساد قتل و غارت کریں گے چشموں تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے جانوروں درختوں کو کھا ڈالیں گے زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے م... مگر مکہ مکرمہ مدینہ تجیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پارہ سترہ سورہ انبیاء میں بھی ان کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا من ترجمہ اے کنز ایمان یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے تو یہ انشاء اللہ کہنے کے زمن میں ہم نے اس پورے واقعہ کو سنا تو یہ پتہ چلا کہ آئندہ کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے تو نیک اور جائز کام ہو وہ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے اس کام میں برکت بھی رہے گی وہ کام آسانی سے پورا بھی ہو جائے گا تو محمد نواز بھائی اسپین سے آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا اب کوئی مدنی مشورہ دوں گا جیسے انہوں نے اپنی بات انشاءاللہ اللہ کہنے کے تعلق سے تین دن کے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے کا بھی انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا میں آپ کو تین دن کے مدنی قافلے کی دعوت پیش کرتا ہوں آپ اس کو قبول کرتے ہوئے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنیے اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں ہم سب نیت کرتے ہیں مدنی چینل پر موجود سارے اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آئیے ایک اور سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میں محمد ریاض دبئی سے راسل خیمہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں میری کمر میں اور گردن میں بہت تکلیف رہتی ہے میں نے علاج بھی کرایا اور کڈنی میں بھی تھوڑا پرابلم ہے لیکن جب ایکس رے وغیرہ کراتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن تکلیف ہوتی رہتی ہے ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں اس کے اندر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا دوائی وغیرہ وہی کھائی ہے لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور یہی تکلیف میری اہلیہ کو بھی ہے جو دبئی میں میرے ساتھ راسول خیمہ میں ہیں ان کا بھی میں علاج بہت کرایا ان کو بھی کوئی مطلب شفا نہیں ہو رہا ان کا علاج میں اپنے سے بھی زیادہ کرایا رسول خیمہ دبئی سے ریاض بھائی نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے گردن کمر اور گردے میں تکلیف رہتی ہے اس کا بتایا ان کو روحانی علاج دے دیجیے ریاض بھائی اللہ عز و آپ دونوں کو مذکورہ امراض سے شفاہ تفرمائے آمین آمین گردن اور کمر میں درس نجات کے لیے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز یہ آیتیں قریبا لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل لرائیتو خوشعا خوشعا متصدعا من خوشیت اللہ پارا سورت الحشر کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے گردن اور کمر کے مقام پر درد کی جگہ پر ملیے درد جاتا رہے گا انشاء اللہ اس کے علاوہ گردے کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے مکتابت المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں سے اس کا گھریلو علاج بھی پیش خدمت ہے ہم وزن یعنی کہ اگر آدھا کلو مولی ہے تو اس کے بعد آدھا کلو آلو ہوں تو ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سونف نمک اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کرنا گردے کے درد کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ خربوزے کے تھوڑے سے بیج چھیل کر روزانہ کھا لیجئے اور اوپر پانی پی لیجئے انشاءاللہ عزوجل گردے کے درد میں راحت ملے گی اور ایک اور بھی علاج آسان سا روح, اس کا گھریلو علاج ہے مولی اور اس کے پتے ککڑی کھیرا تربوز خربوزہ یہ سب کثرت سے کھانا بھی ان شاء اللہ گردے کے در سے نجات کا باعث ہوگا ان شاء اللہ ریاض بھائی آپ کو یہ روحانی علاج اور گھریلو علاج بیان کر دیے گئے اس کو استیار کر لیجیے ان اللہ اپنے امراض میں افاقہ محسوس کریں گے آئیے ایک اور اور یہ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی محمد, محمد دبئی سے بات کر رہا ہوں محمد رضوان یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں فنس لے رہا ہوں لیکن ہے نا کہ میں تین مرتبہ فیل ہو چکا ہوں مجھے فنس نہیں ملا کوئی وظیفہ بتائیں اس کے لیے رضوان اتاری بھائی دبئی سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیابی مل جائے کو گرد بتا دیجئے رضوان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے جس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہو آپ کے لیے رضوان بھائی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجیے آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر تین سو بار یہ ورد کیجیے الملیکل قد دوسو الملیک الخد دوسو الملک الخ دوسو عشا کی نماز کے بعد اول و آخر تین تین بار در شریف پڑھنے کے بعد تین سو مرتبہ یہ ورد الملکل قد دو ال الملکل قد ال الملیکل قد یہ ورد کیجیے یہ ورد پڑھنے کے بعد پھر اللہ تمہارا کو تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کیجیے اور یاد رکھیے کہ نتیجہ آنے تک یہ عمل مسلسل جاری کرنا ہے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی لازمی لازمی اور لازمی فرمائیے اور قبر و آخرت کے معاملے میں بھی غور و فکر کیجیے اور آخرت کے معاملے میں ہر گز غفلت نہ برتی ہے انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی حاصل ہوگی ان شاء اللہ یہ الملک القسو یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا الملیک القدوس الملیک القدس الملکل قدوسو ایک مرتبہ ہوا یہ تین مرتبہ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ پڑھنا کیا لائے گا الملیک الخوسو الملیک القدوسو الملیکل قدو یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہوا تو اس طرح تین سو مرتبہ پڑھنا جزاک اللہ تو رضوان بھائی یہ عمل آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا اس کے مطابق کیجئے جی انشاءاللہ شاء آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اپنے جائز مقاصد میں انشاءاللہ شاء اللہ آئیے اور ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں الحبیب اللہ واللہ تعالی محمد محمد ناصر میرا نام ہے میں فی الحال تو سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں نے بس اتنا ہی بولنا تھا کہ میں میرے نا ابھی چوٹ لگ گئی ہے ٹانگ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے دعا بنا کے ان کے دعا کریں ناصر بھائی ارب شریف سے ان کی پچھلے دنوں بتا رہے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے دعا بھی کریں روحانی علاج بھی بتا دیں ناصر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بس جلد روبہ سے حج فرمائے آمین اور آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو جائے ٹوٹی ٹانگ کو جوڑنے کے لیے ایک ورد سن لیجیے پارہ گیارہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ایک سو انتیس یہ آیتار کا تین دن تک ابل آخر درو شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجیے ان شاء اللہ ٹوٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی اور چونکہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو درد اور تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہو تو اگر ٹانگ میں درد کی بھی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار پھر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمس یہ دعا پڑیے کا ترجمہ ہے اللہ عز و جل اور اس کی قدرت کے ساتھ اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جسے میں پاتا ہوں اور جس سے آئندہ خوف کرتا ہوں یہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ضروری نہیں ہے یہ ناصر بھائی عرب شریف سے آپ نے جو ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا اس کے لیے روحانی علاج آپ نے سن لیا ہوگا اس کو اختیار کیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے ایک اور ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں خوبیا سے محمد رمضان میرا نام ہے روحانی راج آپ کا سلسوال مدبی چینل میں ہم نے دیکھا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا نا تیرہ سال ہو گیا شادی کو تو بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنا ہمارا ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے نا اپنا باتیں نہیں کرتا نا آن سال بعد وہ ایک بیٹا ہوا ہے بات یہ کہ ابھی جو حمل شرط ہے تو گروس نہیں کرتا تو اپنا ضائع ہو جاتا ہے تو ابھی تیرہ سال ہو گیا جہاں بھی کو تو کوئی اپنا نہیں ہوا اور جو بچہ ہوا ہے وہ بھی اپنا آنمل ہے اس کا حیدکہ سائل جو ہے وہ بھی چھوٹے ہیں اور باتیں نہیں کرتا رمضان بھائی عرب شریف سے ان کے سوال کو آپ نے سنا روحانی علاج بتا دی رمضان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت درازی عمر والی نیک تندرست اور نارمل اولاد سے نوازیں اسی حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں پیدائش سے قبل یا بعد میں فوت ہو جاتے ہوں تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسٹھ بار لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے اور چاہے تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر پھر اس کو تعویذ بنا کر پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر چاہے تو گلے میں پہن لیں چاہے تو بازو میں پہن لیں ان شاء اللہ جل اس عمل کی برکت سے بچہ فوت ہونے یا ضائع ہونے سے انشاءاللہ اللہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تو لہذا رمضان بھائی آپ بھی چاہیں تو یہ عمل کر لیجیے ان اللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد کرم ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. واقعی اللہ تبارک وطالعہ کے اسماع الحسنہ میں اور قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک وطالعہ نے شفا رکھی ہے ان کو استیار کیا جائے تو ضرور شفا بھی ملتی ہے اور من کی مرادیں بھی حاصل ہوتی ہیں سلو علحبیب آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں دو ہے، کسی نے جادو دوڑا ہے، دو دو ہیں، بھی اور سب گھر والے پریشان ہیں معظم حسین بھائی دمام سے پریشانیوں کے متعلق بتایا کہ سب گھر والے بیمار پریشان ہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا معظم حسین بھائی اللہ تبارک و تعالی سب بہتر فرمائے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گھر میں بیماریاں ہیں اس سے بھی نجاتتا فرمائے کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ مرض پریشانی یا مشکل ہو گھر میں سوا لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم دلوائیں انشاءاللہ شاء اللہ مسائل حل ہو جائیں گے اول آخر اور بیچ میں چند بار دور پاک بھی پڑھ لیجئے ختم شریف مکمل ہونے کے بعد چاہیں تو جو اس ختم شریف کے شورکا ہیں وہ پانی کی بوتل پر دم بھی کر لیں اور اس پانی کو ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا کریں اس کے علاوہ گھر میں جو جو مریض ہوں بیمار ہوں ان کو بھی یہ پانی پلائیں ان شاء اللہ عزا و جل گھر کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوں گی انشاء اللہ عزاج سوال آخ مرتبہ پڑھنا ہے تو کیا اس عمل کے لیے مدرسے کے طلبا اور خاندان والوں کو بلانا ہوگا یا گھر والے خود ہی پڑھ لیں اس کے لیے مدرسے کے طلباء اور دیگر خاندان والوں کو بلانے کی حاجت نہیں ہے یہ پردے کی احتیاط کے ساتھ گھر کے افراد بھی مل کر کر سکتے ہیں گھر کے افراد بھی آپ نے کہا پردے کی احتیاط بھی کہا تو اس کی وضاحت کچھ فرما دیجیے چونکہ فی زمانہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے اور دیور بھا بھی جیٹھ دیورانی وغیرہ یہ سب آپس میں نامحرم ہے ان کا ایک دوسرے سے بے تکلف ملنا ناجائز ہے اس کی تفصیلات جانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں یہ بہترین کتاب ہے اس کا مطالعہ فرما لیا جائے اچھا اب یہ سوا لاکھ کی تعداد گھر والے مل کر پڑھیں گے تو بھی سوا لاکھ بہت زیادہ ہیں تو کیا یہ ایک ہی نشست میں ایک مرتبہ بیٹھے تو اب سوا لاکھ مرتبہ پڑھ کر ہی اٹھنا ہے ایسا ہے یا اسے وقت وقفے, وقفے سے پڑھا جا سکتا ہے اگر ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر ورنہ اسے مثال کے طور پہ آج شب جمعرات ہے جمعرات سے شروع کر دیا جائے کل جمعرات ہے کل سے شروع کر کے اگلی جمعرات تک اسے مکمل کر لیا جائے سات دن میں روزانہ ایک تعداد مقرر کر لی جائے کہ اتنی تعداد میں پڑھ لیا پھر جمعے کو بھی اتنی تعداد میں پڑھ لیا ہفتے کو اس طرح اگلی جمعرات تک چاہیں تو یہ ختم شریف مکمل کیا جا سکتا ہے یا سلاموں کا ورد اتنا کوئی بڑا وظیفہ بھی نہیں ہے یعنی یا سلاموں ہی پڑھنا ہے تو یوں تقسیم کر لیں گے تو ان اللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی آئیے آج, آج کے سلسلے کا ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں ڈویژن گلستان مرشید علاقہ فیضان اتار ٹاؤن شپ کا رہائشی ہوں میرا بھانجا محمد نوید اطاری پیدائشی طور پر اس کا جگر بڑا ہوا ہے تمام ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا اور کہا اس کو باہر کے ملک لے جائیں جہاں اس کا علاج جو ہے وہ اس کا خرچہ تقریباً ایک کروڑ روپیہ ہے آپ اس کے بڑھے ہوئے جگر کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں اکیل بھائی نے اپنے بھانجی کا جگر بڑا ہوا ہونا بیان کیا وکیل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر کا سسٹم ہے اندر کا نظام ہے وہ بھی کس قدر خساس ہے اور اس میں بھی معمولی سی کچھ اونچ نیچ آگے پیچھے یا کچھ بھی اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ جگر اس کی جو مقدار ہے اسے بڑا ہوا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے ہیں اب بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے تو یوں علاج پر رقم بہت زیادہ خرچ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ناموں میں اور روحانی علاج میں بڑی شفا رکھی اللہ تعالی نے نے علاقیل بھائی اللہ تبارک کو تعالی آپ کے بھانجے کو شفا کاملہ عاجلہ صحت فرمائے اور عقیل بھائی آپ بھی حوصلہ رکھیے گھر والوں کو تسلی دیجئے بھانجے پر بھی خوب شفقت فرمائیے انشاءاللہ شاء اللہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ اگرچہ اس مرض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اللہ قادر مطلق ہے وہی حقیقت میں شافی الامراض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے سبھی ہی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہترین سے بہترین دوا دیتے ہیں مگر مرض بڑھتا گیا جو, جو دوا کی اس کے مصداک مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بلا آخر مریض دم توڑ دیتا ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے اس حدیث پاک سے ڈاکٹروں کے اس قول کی بھی تردید ہو گئی کہ کینسر یا ایڈز یا فلا فلا بیماری لا علاج ہے یقیناً بُڑھاپے اور موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج اکبا یعنی کئی طبیب اب تک دریافت نہیں کر پائے بارہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے بھانجے کو شفا کامل عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے آمی. اکیل بھائی آپ کے بھانجے کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں سورہ یاسین کی بے شمار برکتیں لکھی ہیں آئیے ایک بہت ہی زبردست برکت آپ کے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت سعیدیہ حسان بن آفتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سردار مکہ مکرمہ سردار مدینہ ملور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی سبحان ہے سبحان اللہ اور دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی سبحان ہے اللہ اور اس کا نام بھی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی سبحان ہے بلدار اللہم بلدار جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے بیس حج کے برابر ہے اور جس نے اس کو لکھا یعنی سورہ یاسین کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں ہزار دوائیں ہزار نور ہزار یقین ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے اس حدیث پاک کا یہ آخری حصہ بھی دوبارہ سماعت فرما لیجیے کہ جس نے سورہ یاسین کو لکھا لکھنے کے بعد پھر اس کو پیا تو اس کے پیٹ میں ہزار دوائیں ہزار نور ہزار یقین ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں داخل ہوں گی سبحان اللہ اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی سبحان اللہ, شاید اللہ, شاید اللہ شاید کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا مریض کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ لکھے اور پھر اسے پیئے اچھا یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیجئے کہ یاسین شریف کو لکھنا کس طریقے سے ہے پینا کس طریقے سے ہے اس کے طریقہ کار کی بھی کچھ وضاحت فرما دیجئے اس کا طریقہ کار بھی ویسے بہت آسان ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ ممکن ہو تو پہلے کوئی مارکر لے کر جس سے لکھتے ہیں تو اس کی ریفل یعنی مارکر کے اندر جو ریفل ہوتی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیجیے یہاں تک کہ دھونے کے بعد اس کا اثر بالکل جاتا رہے اس کے اندر انک کا بالکل کوئی اثر باقی نہ رہے دھونے کے بعد اب اس کو اچھی طرح خشک کر دیجئے خشک کرنے کے بعد پھر زعفران یا زردے کے رنگ کی روشنائی تیار کرنی ہے یہ روشنی تیار کرنے کے بعد اب یہ زعفران یا زردے کے رنگ کی روشنائی جو ہے اس ریفل میں ڈالنی ہے جو ہم نے انک کو دور کر دیا اور خوش کرنے کے بعد اب جو روشنائی تیار کی ہے یہ روشنائی اس ریفل میں ڈالنی ہے یہ روشنائی تیار کر کے اس ریفل میں بھر لیجئے اور اب کسی تھال کوئی بڑا تھال لے کر یا کوئی بڑا تشت لے کر اب اس میں اس زعفران یا زردے کے رنگ کی روشنائی جو ہم نے تیار کی پھر اس ریفل میں بھری اس سے سورہ یاسین لکھنی ہے اور لکھنے کے دوران اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی یاسین شریف لکھیں اس سے تو با رضو لکھنا ہے اور جس طرح شروع میں وضاحت کی گئی کہ دائرے والے حرف جو ہیں وہ کھلے ہوئے رکھنے ہیں تو اسی طرح یاسین شریف لکھتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی دائرے والے حرف ہوں گے تمام کے تمام دائرے والے حرف کے یہ دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں اور اس میں عراب لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے یعنی زبر زیر پیش تشدید اور رموز اوقاف وغیرہ یہ لگانے کی بالکل حاجت نہیں ہے تو اس طرح یہ یاسین شریف لکھ لیجئے اور یاسین شریف لکھنے کے بعد اب اس تشت میں یا اس تھال میں جس میں یاسین شریف لکھی ہے اس میں پانی ڈال کر اب یہ مریض کو پلا دیا جائے مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اگر یقین کامل ہوا اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد شفا حاصل عکیل بھائی آپ نے اپنے بھانجے کے حوالے سے سوال ویڈیو سوال ریکارڈ کروایا تھا تو آپ مایوس نہ ہوں سورہ یاسین شریف کا اتنا بہترین روحانی علاج آپ کو بیان کر دیا گیا اس کو اختیار کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک کا وطالعہ آپ کے بہانجے کو ضرور شفا نصیب کرے گا آئیے آج, آج کے سلسلے کی کا آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں صلو صلو صلو صلو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ میرا <تصفح> نام ہے سعودی سے میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے جی عبدالحفیظ بھائی عرب شریف سے گھر میں لڑائی جھگڑا یہ رہتا ہے روحانی علاج کر گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے یا ودودو یا ودو یاخر گیارہ گیارہ بار درو شریف پڑھ کر نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں جو کھائیں گے انشاءاللہ اللہ و جلد ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی اس کے علاوہ گھر کے عام استعمال کے لیے جو پانی پیا جاتا ہے اس پر 786 مرتبہ یعنی 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لیا جائے گھر والے پیئیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ایک دوسرے سے جھگڑنا یا مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے اور آپس میں محبت کرنے لگیں گے اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت مزید بڑھ جائے گی ان شاء میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے قبل اس کے کہ آخر کی تفصیلات اور یہ جو اعلانات وغیرہ ہیں وہ ہم سنیں اس سے پہلے اپنا مدنی مقصد ہم دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ روحانی علاج کا یو کے ٹرانسمیشن یہ ریپیٹ انشاءاللہ بروز منگل رات تین بجے یہ مدنی چینل پر نشر ہوگا بیرون ملک کے اسلامی بھائی کو ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر ابھی سکرین پر بھی دیکھیں گے نوٹ بھی کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری بیرون ملک شرح رہنمائی ڈبل گھنٹے فون نمبر اس کا بھی نوٹ کیجئے ڈبل زیرو اسکرین پر آپ یہ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں فیڈ بیک ایڈریس کے لیے نوٹ کیجیے ڈاٹ ٹی وی ویب ایڈریس ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پوسٹل ایڈریس سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی بابل مدینہ کراچی پاکستان مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکت اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جملہ بیماریوں سے بچائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے خصوصاً گناہوں کے مرض سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے امین بجاین صلی اللہ تعالی علی, وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صل اللہ تعالی علی محمد مسائب میں کبھی شکایت لب پہ مت لانا وہ کر کے مبتن